الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد باب المواقيت عن ابن عباس الذي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام جحفة ولأهل, ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم مَكَّةَ مِنْ من اطا عَلَيْهِ اس سے پہلے درس میں حج کی فضیلت کا ذکر ہوا تھا اور اس کے بعد حج یہ عورتوں کے لیے جہاد ہے کیونکہ اس میں کافی مشقت اٹھانی پڑتی ہے اسی طرح سے بچہ اگر حج کر لے تو اس کی طرف سے حج ادا ہو جائے گا ثواب والدین کو ملے گا اسی طرح سے حج بدل بھی کیا جا سکتا ہے شرائط کے ساتھ کہ یا تو کوئی فوت شدہ شخص ہو یا یہ کہ جسمانی اعتبار سے صحت کے اعتبار سے مکہ تک پہنچنے کی طاقت نہ رکھتا ہو اسی طرح سے اگر کسی نے نظرمانی حج کرنے کی تو اس کی طرف سے بھی اس کے اولیاء جو ہوں گے وارثین ہوں گے وہ حج ادا کریں گے اور حج کے شرائط بھی بیان کیے گئے تھے ان میں سے ایک شرط عورت کے لیے حدیث کے اندر یہ بھی ذکر کی گئی ہے کہ عورت بغیر محرم کے حج کا سفر نہ کرے اور آج جو حدیثیں پیش کی جا رہی ہیں وہ میکات اور حج سے متعلق دوسرے مسائل آئیں گے ابھی جو حدیث آپ لوگوں کے سامنے پڑھی گئی اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کے لیے ذوالخنیفہ کو میقات مقرر کیا اہل مدینہ کا میقات میکات ذوالخنیفہ ہے اور میقات دو طرح کے ہوتے ہیں ایک میقات زمانی ہے اور ایک میقات مکانی ہے میکات زبانی کیا مطلب ہے میقات زمانی کا مطلب یہ ہے کہ حج کے ایام شروع ہو جائیں حج کے ایام اور یہ میقات زمانی شوال سے شروع ہو جاتا ہے شوال سے کوئی شخص سے حج کا احرام باندھ سکتا ہے تینوں حج جو حج کی قسمیں ہیں اور ایک میکات مکانی ہے یعنی جگہ کی میکات یعنی وہ میکات یا میکات اس کو کہتے ہیں میکات مکانی جہاں سے کوئی شخص جو حج اور عمرے کا ارادہ رکھتا ہو وہ اس جگہ سے آگے بغیر احرام باندھے جا نہیں سکتا اگر وہ چلا جائے گا تو اس کے اوپر دم لازم آ جائے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کے لیے ذوالخنیفہ کو میقات مقرر کیا مدینہ کے باہر جب آپ جائیں گے نکلیں گے تو تقریباً چار پانچ کلومیٹر کے فاصلے پر وہ مسجد میقات آ جاتی ہے جس کو آج بیر علی بولتے ہیں اصل نام اس کا کیا ہے ذو الخلیفہ آج وہاں مسجد بنی ہوئی ہے ولی اہل شام الجفہ اور یہ ذو الخلیفہ کا میقات جو ہے مدینے والا جو میقات ہے آپ سب لوگ جانتے ہوں گے کہ مکت المکرمہ سے ساڑھے چار سو کلومیٹر دور ہے تو سب سے دور والا میقات یہی ذوالخلیفہ والا میقات ہے مدینے والا میقات ہے ولی الف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل شام کے لیے مقام جخفہ کو میقات مقرر کیا شام اور شام کے راستے سے جو لوگ آنے والے ہیں ان سب کے لیے جخفا میکات پڑتا ہے لیکن آج جو ہے جخفا سے کچھ پہلے رابغ نامی جگہ پر ہاں وہ پانی وغیرہ نہانے کا انتظام مسجد وغیرہ کا انتظام کر دیا گیا ہے کیونکہ سیلاب وغیرہ کی وجہ سے یہ جگہ خراب ہو چکی تھی تو اس لیے جو ہے رابغ اس راستے سے جو لوگ آتے ہیں وہ مقام رابغ پر ٹھہر کر کے وہاں نہاتے دھوتے ہیں اور پھر وہاں سے احرام باندھ کر کے آتے ہیں اور یہ مقام تقریباً مقت المکرمہ سے ایک سو ستاسی کلومیٹر کی دوری پر ہے ون ایٹی سیون کلو دوری پر ہے ولی اہلی نزدین کرنل منازلی اور نزد اور اس کے راستوں سے, راستے سے جانے والوں کے لیے نزد یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ ادھر شرقیہ کی طرف سے جبیل خبر دمام اور خفجی والے بھی اگر اسی راستے سے جاتے ہیں تو اور ریاض والے یہ جتنے لوگ ہیں یہ طائف کے راستے سے جاتے ہیں مکہ تو ان لوگوں کے لیے جو میقات پڑتا ہے وہ کرنے منازل ہے کرنے منازل جس کا آج نیا نام کیا ہے سیل کبیر سیل کبیر ہے یہ جگہ یہ میقات ہے اس طرف سے جانے والوں کے لیے ولی یمن یلملم اور یمن کے راستے سے جو لوگ آتے ہیں ان کا میکات کیا پڑتا ہے یلملم جو کہ مدینہ سے تقریباً جو ہے نائنٹی ٹو کلو کے فاصلے پر ہے یلم لم ہاں مکہ سے مکہ سے نائنٹی ٹو کلو کے فاصلے فاصلے پر ہے دوری پر ہے اور یہ کرنے منازل تقریباً نائنٹی فور کلو کی دوری پر ہے مکہ سے تو یہ یمن والوں کے لیے یہ یلم نامی مقام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میکات بیان کیا مقات مقرر کیا یہ چار میقات ہیں ایک میکات آگے آئے گا اہل العراق ذات عرق کہ اہل عراق کے لیے جیسا کہ حدرت عائشہ ضلع تعالیٰ کی حدیث ہے کہ عراق والوں کے لیے عراق اور اس راستے سے آنے والوں کے لیے ذات عرق کو مقرر کیا تو یہ پانچ میقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیے ان لوگوں کے لیے جو مکت, مکت المکرمہ حج یا عمرے کی نیت سے غرض سے جانا چاہتے ہیں تو وہ ان میکات پر پہنچ کر کے ہاں میکات پر پہنچ کر غسلے کریں اور غسلے کرنا مستحب ہے اور یہ استحباب جو ہے عورتوں کے لیے بھی ہے عورت اگر بابا کے حالت میں ہو تب بھی غسلے کرے اس کے لیے یہ مستحب ہے اور پھر میکات پر پہنچنے کے بعد غسلے کرنے کے بعد پھر آدمی احرام کی چادر پہن لے احرام کی چادر پہن لے لیکن احرام کی چادر پہن لینے سے کوئی احرام میں داخل نہیں ہو جاتا احرام اس کا نہیں بن جاتا احرام کی چادر تو ایک کپڑا ہے ایک کپڑا ہے بغیر سلا ہوا جو آدمی لمگی کے طور پر پہن لیتا ہے اور ایک اوڑھ لیتا ہے لیکن احرام میں کب وہ داخل ہوگا جب وہ لبیک اللہ ممرتن یا لبیک اللہ محجن پکار لے گا تو اس وقت احرام میں داخل ہو جائے گا اور سنت یہ ہے کہ آدمی جب اپنی سواری پر نہا دھو کر کے اپنی سواری پر جب بیٹھ جائے ہاں تب لبیک اللہ عمرتن پکارے اگر کوئی اپنی طرف سے جو ہے لبیک عمرہ کر رہا ہے تو لبیک اللہ عمرتن کہے اپنی طرف سے حج کر رہا ہے تو لبیک اللہ میں حجن کہے اور یہاں پر ایک بات اور ذکر کر دوں پتہ نہیں تفصیل کے ساتھ آگے آتی ہے یا کیا ہے ہاں کہ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حج ہے وہ تین طرح کے حج ثابت ہے تین طرح کے حج کا ثبوت اسلام میں شریعت میں ملتا ہے ایک حج کی قسم کیا ہے حج کر حج کران کس حج کو کہتے ہیں کہ آدمی میکات سے حج اور عمرے دونوں کا احرام بازے اور کہے لبیک اللہم حجن و امرتن یہ کہے تو ایسی صورت میں وہ مکہ پہنچ کر کے عمرہ کر کے ہاں وہ حالت احرام میں رہے گا طواف کر کے صحیح کر کے اگر صحیح کرنا چاہے تو حالت احرام میں باقی رہے گا یہاں تک کہ آٹھ تاریخ کو وہ مینا کی طرف روانہ ہو جائے گا اور جس تاریخ سے وہ مکہ میں پہنچا یا جس تاریخ سے احرام باندھا ہے حج کے ایام تک کنکری مار لینے تک اور بال مڈا لینے تک وہ حالت احرام میں رہے گا اور دوسری قسم حج کی کیا ہے حج افراد حجی افراد کس کو کہتے ہیں کہ آدمی میقات سے صرف لبیک اللہ حجن کہے صرف حج کا احرام باندھے تو اس میں وہ مکت المکرمہ پہنچ کر کے طواف کر کے وہ حالت احرام میں وہ بھی رہے گا اور احرام اپنا کھولے گا نہیں چاہے تو صحیح کر لے نہیں تو حالت احرام میں باقی رہے گا مرد ہو یا عورت اور پھر آر تاریخ کو اسی حالت احرام میں منا کی طرف جائے گا اور پھر نو تاریخ کو عرفات پھر عرفات سے مزدلفہ مزدلفہ سے مینا مناکی واپسی اور پھر اس طرح سے ارکان حج وہ ادا کرے گا اور تیسرا قسم تیسری قسم حج کی کیا ہے حج تمتع کون سا حج حج تمتو حج تمتو یہ راجح قول کے مطابق اہل علم نے اس کو افضل حج قرار دیا ہے وہ کون سا حج ہوتا ہے کہ میکات سے آدمی صرف عمرے کا احرام باندھے کیا کہے لبیک اللہم امرتن اور اگر چاہے تو کہلے لے لبیک اللہ امرتن متمت عمل حج یہ کہلے تو صرف عمرے کا احرام باندھے گا سے اس کی نیت ہوگی کہ حج کرنا ہے حج تمتو کرنا ہے عمرہ کا احرام باندھنے کے بعد مکت المکرمہ پہنچ کر کے عمرہ کر کے مکمل عمرہ جیسے عمرہ آدمی حج کے موسم کے علاوہ یا کہہ لیجیے ایسے خالص عمرہ کرتا ہے تو عمرہ کر کے یعنی طواف کر کے صحیح کر کے پھر وہ بال مڈا لے گا یا کٹا لینا حج کے موقع سے بال کٹوا لینا کٹنگ کرا لینا یا مشین لگوا لینا یہ زیادہ بہتر ہے تاکہ دو تین روز کے بعد حج کے لیے جب بال مڈانے کا وقت آئے تو سر پر کچھ بال رہیں تو ایسی صورت میں حج تمتو کرنے والا شخص نیکاد سے صرف عمرے کا احرام باندھے گا اور عمرہ کر کے بال کٹا کر کے وہ احرام سے فارغ ہو جائے گا بالکل ویسے ہی حلال ہو جائے گا جیسے وہ احرام باندھنے سے پہلے تھا سب چیز اس کے لیے حلال ہو جائے گی ساری چیزیں اس کے لیے خوشبو اور کیا کہتے ہیں شادی بیاہ کا اور اسی طرح سے ساری چیزیں یعنی جو احرام کی پابندیاں تھی ان تمام پابندیوں سے وہ آزاد ہو جائے گا پھر اس کے بعد وہ آٹھ تاریخ کو آٹھ تاریخ کو وہ حج کا احرام پھر سے باندھے گا مکہ ہی سے جہاں ہے وہ وہیں پر وہیں سے اپنی رہا رہائش سے وہ لبیک غسلے کر کے غسل کرنا مستحب ہے غسلے کر کے اور احرام کی چادر پہن کر کے پھر وہ لبیک اللہ حجن پھر سے دوبارہ احرام باندھے گا آٹھ تاریخ کو اور آٹھ تاریخ کو پھر احرام باندھ کر کے اومینا کی طرف روانہ ہو جائے گا یہاں پر ایک چیز اور بتا دوں کہ جو لوگ باہر سے آتے ہیں وہ لوگ مقت المکرمہ سے رات ہی میں ان کی روانگی شروع ہو جاتی ہے رات ہی میں ان کی روانگی شروع ہو جاتی ہے تو وہ جو ہے اب حج کمیٹی سے جو لوگ آتے ہیں انڈین حج کمیٹی یا پاکستان حج کمیٹی یا بنگلہ دیش حج کمیٹی وغیرہ سے آتے ہیں جو لوگ تو وہ لوگ رات ہی میں وہ احرام کی چادر پہن کر کے اور رات ہی میں نیت کر کے وہ گاڑی پر بیٹھ کر کے جو ہے منا, منا چلے جاتے ہیں رات میں جانے میں کوئی حرج کی با... کوئی حرض کی بات نہیں ہے کیونکہ آج کل بھیڑ بھاڑ کا زمانہ ہے مسلحت کے تحت جا سکتے ہیں لیکن احرام اس وقت آٹھ با... تاریخ کو باندھیں گے سات تاریخ کو یا آٹھ تاریخ کی رات میں نہیں باندھیں گے ٹھیک ہے ایسے عام کپڑوں میں چلے جائے عام کپڑوں میں چلے جائے وہاں صبح جو ہے اٹھ کر کے نہا دھو کر کے پھر جو ہے وہ احرام کی چادر پہن کر کے لبیک اللہ محجن آٹھ تاریخ کو زوال سے پہلے پہلے وہ احرام باندھ رہے. لیکن رات میں باندھ کر کے جانا یہ صحیح نہیں ہے تو اس طرح سے حج اتمدو کرنے والا شخص جو ہے عمرے کا احرام باندھ کر کے عمرے سے فارغ ہو جائے گا اور پھر آٹھ تاریخ کو دوبارہ وہ حج کا احرام باندھے گا اور پھر میلہ چلا جائے گا اور پھر جو حج کے ارکان ہے جو حج کا طریقہ ہے اس طریقے پر حج کر کے پھر وہ فارغ ہوگا تو یہ تین قسم کے حج ہیں اور یہ تین طرح کے احرام ہیں ویکاس سے تین طرح کے احرام باندھ سکتے ہیں ایک صرف حج ایک حج اور عمرہ دونوں کا ایک ساتھ میں اور دوسرا کے صرف عمرے کا احرام باندھیں گے حج تمتو کرنے والے ارادہ ہوگا کہ حج تمتو کریں گے لیکن عمرے کا احرام باندھ کر کے عمرہ کر کے فارغ ہو جائیں گے اور پھر آٹھ تاریخ کو دوبارہ وہ حج ادا کریں گے تو میکات پر یہ سارے میقات ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہننا نہ ہننا یہ میکات ان لوگوں کے لیے ہے جو وہاں رہنے والے ہیں مَنْ عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ اور ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو وہاں پر مقامی لوگ نہیں ہیں دور سے آنے والے ہیں لیکن اسی راستے سے ان کا گزر ہو رہا ہے تو یہ ان کے لیے بھی حجب البرا یہ شرط بڑی اہم ہے اس شرط کو ہمیشہ یاد رکھے بہت سارے لوگ آپ لوگوں سے مسئلے پوچھتے ہوں گے ہاں اور آتے ہوں گے پریشان ہوتے ہوں گے کہتے ہوں گے کہ بھائی ہم مکہ جاتے ہیں اور کام کی غرض سے کوئی کمپنی بھیج رہی ہے تو کیا ہمارے لیے جو ہے وہ احرام پہننا ضروری ہے وہ بیچارے مشقت اٹھا کر کے احرام پہن کر کے جاتے ہیں اور پھر جو ہے عمرہ کر کے تب کام کرتے ہیں یا بعد میں عمرہ کرتے ٹھیک ہے بہتر ہے آدمی کر لے لیکن جو شخص سے مکت المکرمہ جا رہا ہو اور اس کا ارادہ حج یا عمرے کا نہ ہو جو شخص سے مکہ جا رہا ہو مکہ میں داخل ہو رہا ہو بغیر عمرہ اور حج کے ارادے کے تو ایسی صورت میں اس کے لیے احرام شرط نہیں ہے مکہ میں داخل ہونے کے لیے احرام شرط نہیں ہے سب کے لیے کس کے لیے شرط ہے کس کے لیے ضروری ہے کہ وہ میکاس سے بغیر احرام کے نہ جائے جو حج اور عمرہ کا ارادہ رکھتا ہو اور جو حج عمرے کا ارادہ نہیں رکھتا ہو اس کے لیے ہاں احرام کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ حج عمرے کا ارادہ ہی نہیں رکھتا ہے تو جو ارادہ نہیں رکھتا تو اس کو احرام باندھنے کی ضرورت نہیں ہے ومن کا ندو ندالخ اور جو میقات کے اندر ہو یہ جو میقات بیان کیے گئے پانچ میقات ذات عرقے کو لے کر کے تو جو لوگ ان کے اندر ہوں تو جہاں سے وہ حج اور عمرے کا ارادہ رکھتے ہوں وہیں سے وہ احرام باندھ رہے وہیں سے وہ احرام باندھ رہے آگے اللہ کے رسول صلی اللہ فرمایہ امن خان حق تہن بک تب کا یہاں تک کہ مکہ والے مکہ ہی سے احرام باندھیں گے لیکن ایک چیز یاد رکھنا چاہیے کہ جو مکہ میں مقیم ہیں مکہ کے رہنے والے ہیں ان کو جب عمرے کا احرام باندھنا ہوگا تو وہ حدود حرم سے باہر چلے جائیں گے حدود حرم سے باہر جا کر کے عمرے کا احرام باندھ کر کے آئیں گے البتہ ہاں ہاں ہاں اگر ان کو حج کرنا ہے تو اپنے گھر سے احرام باندھ کر کے نکل جائیں گے بات سمجھ میں آ گئی حجے مکہ والوں کے لیے اسی وجہ سے مکہ والے گھر والے ہیں تو اس لیے ان کے لیے حج جی افراد ہی ہے ان کے لیے کیا ہے حج جی افراد ہی ہے اس لیے کہ وہ تو مکہ کے اندر ہی ہے حج جی مکوں کا وہ نہیں ہے وہ صرف حج حجے جی اسی وجہ سے ان کے اوپر تواف ودا بھی نہیں ہے تواف ودا بھی ان کے لیے نہیں ہے کیونکہ ودا طواف ودا ان لوگوں کے لیے ہے جو باہر سے آتے ہیں مکہ کے علاوہ دوسرے مقامات سے آتے ہیں جی ابھی بتایا گیا تھا ممتاز بھائی پوچھ رہے ہیں کہ حج افراد میں کیا عمرے کے بعد بال کٹوانا پڑے گا تو میں نے بتایا تھا کہ حج افراد کرنے والے اور حج کرال کرنے والے صرف حج کا ارادہ رکھنے والے اور حج کا احرام باندھنے والے یا حج اور عمرے دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھنے والے لوگ عمرہ کر کے حج تمتوں میں تو یہ حج میں جس میں حج اور عمرہ دونوں کی نیت آدمی کرتا ہے طواف کر کے صحیح کر کے حالت احرام میں رہے گا اسی طرح سے حج افراد کرنے والا بھی طواف کر کے حالت احرام میں رہے گا جب حالت احرام میں رہے گا اب وہ حلال ہی نہیں ہو سکتا ہے تو پھر عمرے کے بعد بال کٹانے کا سوال ہی نہیں بال نہیں کٹائے گا بلکہ حالت احرام میں رہے گا وہ کیونکہ ایک نے تو حج کا حج افراد والے نے حج حج کا ارادہ کیا تب بھی وہ حالت احرام میں رہے گا دوسرے نے حج اور عمرہ دونوں کا احرام بادہ حج ارام کی بیت کی ہے اس لیے یہ دونوں جو ہے حالت احرام میں رہیں گے حج تمتو کرنے والا ہاں حج تمتو کرنے والا عمرہ کر کے فائدہ اٹھا لے ہاں؟ اب دیکھیں حج تمتو کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حکمتوں کے تحت پسند فرمایا اور صحابہ کرام کو زور دے کر کے ان سے حج تمتو کروایا حالانکہ بہت سارے صاحب کرم جو ان کو تردد تھا تھوڑا سا ہاں وہ تیار نہیں ہو رہے تھے کیونکہ اس سے پہلے زمانے جاہلیت میں اسلام سے پہلے یہ چیز نہیں تھی حج حج تمتو کرنے والے جو ہے عمرہ کر کے پھر جو ہے وہ حلال ہو جائے پھر آٹھ تاریخ کو دوبارہ حج کا احرام باندھے یہ چیز ان کے آ تھی یا تو صرف حج کا کوئی ارادہ کرتا تھا حالت احرام میں رہتا تھا یا تو پھر حج قیال کی نیت کرتا تھا حج اور عمر دونوں کی نیت کرتا تھا وہ حالت احرام میں رہتا تھا لیکن حج کے موسم میں آ کر کے وہ احرام سے فارغ ہو جائے ایسا انہوں نے نہیں سنا تھا اور ایسا نہیں تھا زبان اسلام سے پہلے اسی وجہ ان کو تھوڑا سا تردو تھا لیکن اپنے بارے میں بھی فرمایا تو من تو اگر مجھے پہلے معلوم ہوتا تو میں اپنے ساتھ قربانی کا جانور لے کر کے نہ آتا تو اس طرح سے حج تمک تو افضل ہے اور بہتر ہے جی حجان میں بات ابھی آئی ہے مختصر سی کہ حج کران وہ لوگ جو ہے جو حج قران کرنا چاہتے ہیں یا جو لوگ اپنے ساتھ قربانی کا جانور لے جا رہے ہیں ان کے لیے افضل اور بہتر ہے کہ حج کران کریں لیکن حج کران کرنے کے لیے قربانی کا جانور لے جانا شرط نہیں ہے جو قربانی کا جانور لے کے جا رہا ہو اپنے ساتھ تو اس کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ حج کران کرے حج قران کرے اور جو حج لیکن حج کران جو کرنا چاہتا ہے حج کران جو کرنا چاہتا اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ قربانی کا جانور لے کے جائے بات سمجھ گئے کہ نہیں جی وان عیشت ربی اللہ تعالی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقت عراق کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات عرق کو اہل عراق کے لیے میکات مقرر کیا اللہ کے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات عرق جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مکہ والوں کے لیے یہ عراق والوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے میقات مقرر کیا اور یہ مکہ المکرمہ سے شمال مشرق میں تقریباً نائنٹی فور کی دوری پر ہے تو تین میقات تقریباً اسی فاصلے پر ہیں کرنے منازل اور جوحفا جوفا نہیں یلملم یلملم کرنے منازل اور ذات عرقیے ان کا فاصلہ قریب ہے اور جوحفا کا تقریباً 187 کلومیٹر ہے اور مدینہ کا ساڑھے کلومیٹر دور ہے یہ روایت حضرت اشرد اللہ تعالی عنہ کی سورہ نبی داؤد اور نسائی کے اندر ہے اس کی اصل صحیح مسلم کے اندر حضرت جاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے لیکن صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ عمر دی وقت ذات عرق صحیح بخاری میں ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق والوں کے لیے ذات عرق کو میقات مقرر کیا تو کچھ لوگ جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین میں یہ نیا کام کیا وہ نیا کام کیا آہ تو دیکھیے اوپر حدیث گزر چکی ہے کہ حضرت اشرضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات عرق عراق والوں کے لیے مقرر کیا صحیح بخاری کی روایت ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مقرر کیا تو یہاں پر یہ بات کہی جائے گی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنی مطلب اپنے اشتہاد سے انہوں نے ضرورت کے تحت عراق والوں کے لیے ذات عرق کو مقرر کیا ہے ذات عرق کو مقرر کیا عراق والوں کے لیے کیونکہ ان کو حدیث نہیں پہنچی تھی حدیث نہیں معلوم تھی اجتحاد کیا انہوں نے پھر ان کا اشتہاد اتفاق سے حدیث کے بالکل مطابق اتر گیا ان کا اشتہاد حدیث کے بالکل مطابق اتر گیا اور یہاں پر کوئی اعتراض کی بات نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کوئی نیا کام نہیں کیا میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میقات مقرر کیے پانچ میکات مقرر کیے پانچ میکعت مقرر کیے اب اگر پانچوں میکات پر ہم اگر ایک لکیر کھینچیں گے اور بکت المکرمہ سے کی دوری سے ہم اگر ایک لکیر کھینچ کر کے پانچوں میکات کو ملائیں گے تو جو لوگ جو ہے مثال کے طور پر دو میقات کے بیچ میں ہیں دو میقات کے بیچ میں ہیں کسی کے لیے جو ہے جیسے یہ کرن منازل اور یلملم والا لبلم کے دونوں کے بیچ میں ہیں ہاں دو میقات کے بیچ سے گزر رہے ہیں تو کیا ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ میکات پر آئیں جو لوگ جو ہے دو میقات کے بیچ سے گزر رہے ہیں مثال کے طور پر تا, تائف والا جو میقات ہے ایک یہ اور ایک جو می, یمن والوں کا میقات ہے ان کے بیچ سے کوئی گزر رہا ہے تو وہ کیا کرے کیا ان کے لیے وہ میقات پر آنا اس کے لیے ضروری ہے یا یہ کہ وہ اپنی سوابدید سے برابر سمجھ کر کے ہاں اس کے بیچ ہے اور اتنی دوری پر یہ فاصلہ ہے ہاں اس کے برابر سے وہ, مقا, وہ کیا کہتے ہیں احرام بانگ تو ایسا کر سکتا ہے ایسا کر سکتا ہے کہ جو دو میقات کے بیچ میں ہو تو دو میقات کے بیچ والے لوگ جو ہے اپنے وہاں سے اندازہ کر کے کہ ہاں یہاں امکات کا برابر ہے یا میکات کی برابری ہو رہی ہے یہاں سے میکات ہے مثال کے طور پر اب یہ کھمبا ہے اور وہ کھمبا ہے یہ کھمبا اور یہ کھمبا ہے ایک کھمبے پر میں ہے دوسرے کھمبے پر میقات ہے اب کوئی آدمی اور مقت المکرمہ سمجھے فرض کرے کہ یہاں ہے اتنی دوری پر ہے تو اب جو لوگ جو ہے نہ یہاں سے گزر رہے ہیں نہ وہاں سے گزر رہے ہیں بلکہ اس کے بیچ سے گزر رہے ہیں اور اس بیچ اس مکات اور اس میکات کے بیچ کئی سو کلو کا فاصلہ ہے یا دو سو کلومیٹر کا فاصلہ ہے تو اب وہ بیچ سے گزر رہے ہیں تو اب ان کو خیال کرنا چاہیے اب بہتر تو افضل تو یہ ہے کہ وہاں پر ادھر یا ادھر کہیں پہنچ جائے تاکہ ہترا کا وہ ختم ہو جائے لیکن اگر وہ ان کو پتہ ہے کہ ہاں یہ بیچ کا حصہ جو ہے یہ بالکل میقات کی برابری میں ہے وہ تو وہاں سے وہ احرام باندھ سکتے ہیں وہاں سے وہ احرام باندھ سکتے ہیں جیسے مثال کے طور پر بتاؤں آپ کو ہاں کہ جیسے یہاں سے لوگ اب جاتے ہیں فلائٹ سے جاتے ہیں تو فلائٹ سے جانے والے لوگ کیا کہتے ہیں کہاں سے گزرتے ہیں جدہ پہنچتے ہیں لیکن میکات کیا ہے جدہ سے پہلے ہے تو جدہ میکات جب جدہ سے پہلے ہے تو جدہ ایئرپورٹ سے پہلے ہی ان کو احرام باندھنا ہوگا جدہ ایئرپورٹ میں اتر کر کے احرام نہیں باندھنا ہوگا بلکہ وہ جو ہے پہلے احرام باندھیں گے فلائٹ میں اعلان کر دیا جاتا ہے کہ بھائی میکات آنے والا ہے تو اب ایکزیکٹ جو ہے بالکل ایسا نہیں ہوتا ہے کہ فلائٹ بالکل میقات کے اوپر سے گزرتی ہے ایسا نہیں ہے کہ بالکل میکات کے اوپر سے گزرتی ہے بلکہ کیا کہتے ہیں میقات جو ہے میکات کے برابری سے گزرتی ہے تو بتا دیا جاتا ہے کہ ہم ہاں احرام باد لیں اور یہ آج کا زمانہ ہے آج آسانی ہے کہ لوگ جو ہے میکات پر اپنی گاڑیوں سے ہوتے ہیں تو پہنچ جاتے ہیں لیکن پچھلے زمانے میں پیدل کا سفر تھا اور کیا کہتے ہیں سواریوں سے لوگ جاتے تھے تو اب دو میکاتوں کے بیچ میں جو ہے ہاں کتنا فاصلہ ہوتا ہوگا بہت بڑا فاصلہ سو دو سو کا فاصلہ تو اب ان کے لیے مشقت یہ کہ ایک بار جو ہے بیچ والے, بیچ والے لوگ والے ہے ادھر جائے پھر اس کے بعد ادھر آئے تو اس کے بجائے وہ بیچ والے حصے برابر ہی سمجھ کر کے میکات کے برابر والے حصے میں ہے وہاں سے احرام مانگ کر کے وہ جا سکتے بات سمجھ میں آ کہ نہیں جی کوئی ڈاؤٹ تو نہیں جی دیکھیے اس کی دلیل اب دیکھیے اس میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ کات مقرر کیے اب اگر دیکھا جائے تو دیکھیے مدینہ والے اب مدینہ اور جفا کے بیچ کے جو لوگ ہیں جتنی آبادی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کے لیے مقرر کیا اور جو لوگ وہاں پر آئے ہن لہنا ولیمن اطالا کہ جو لوگ ان کے ان کے سے گزریں لیکن جو لوگ وہاں نہیں گزریں گے جو لوگ وہاں نہیں گزریں گے مثال کے طور پر مدینہ اور جحفہ کے بیچ مکہ اور مدینہ کے بیچ کا وہ راستہ ہے تو اس بیچ کے جو لوگ ہیں کیا ان کے لیے لازم ہے کہ وہ یہاں آئیں یہ لازم نہیں ہے تو بات سمجھ میں آ گئی دلیل اس کی دلیل اس کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے مقرر کیا اور جو وہاں پر آنے والے نہیں ہیں وہ کیا کریں جیسے مدینہ والے ہیں مدینہ کے, کے اسے کافی دور کے فاصلے پر ہیں کافی دور کے فاصلے پر ہیں تو وہ جو ہے کیا مدینہ آئیں گے ان کے لیے مشقت کا باعث ہے تو مدینہ کے یعنی میقات کے برابر والے حصے میں وہ سمجھ کر کے ہاں میقات کی برابری پر ہے وہاں سے احرام باغ لیں گے لیکن پھر بھی میرے ذہن میں ایک چیز ہے یہ آئی ہے تو میں انشاءاللہ سوال بھی کیا انہوں نے تو میں اس کو ذرا سا اہل علم کے اقوال دیکھ لیتا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا سمجھ گیا آگے چلتے بابو وجوہل احرامی وسیفتی احرام کی قسمیں اور اس کی صفت أن عيشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الودع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بحج وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فاما من أهل بعمرة فحلل عند قدومه وأما من أهل بحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر متفقنا عليه یہ احرام کی قسم کا بیان یہ آ ہی گیا کہ اللہ کی رسول حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم حجت الوداع کے موقع سے نکلے تو ہم میں سے بعض لوگوں نے عمرے کا احرام باندھا ہم لوگوں میں ہم میں سے بعض لوگوں نے عمرے کا احرام باندھا اور ومن اور ہم میں سے بعض لوگ وہ تھے جو ہاں جنہوں نے حج اور عمرے کا یعنی اقران کا احرام باندھا حج کران اور ہم میں سے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے صرف حج کا احرام باندھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا احرام باندھا یہاں پر صرف حج کا ذکر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا احرام باندھا جبکہ دوسری روایتوں سے یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرے دونوں کا احرام باندھا تھا حج کران کا احرام باندھا تھا اس لیے کہ آپ کے ساتھ قربانی کے جانور تھے فعما فرماتی ہے کہ فرما من الحلہ بے عمر تین جن لوگوں نے جن لوگوں نے جو ہے حج عمرے کا احرام باندھا تھا تو عمرے کا احرام جن لوگوں نے باندھا تھا وہ عمرہ کر کے فارغ ہو گئے حلال ہو اور جنہوں نے حج کا احرام باندھا تھا یا حج اور فراغ یہ عمرے دونوں کا احرام باندھا تھا تو وہ حالت احراف تو انہوں نے جو ہے احرام نہیں کھولا یہاں تک کہ یوم نہر آ گیا یعنی عید کی عید کا دن آ گیا اور دسوی تاریخ آ قربانی کا دن آ گیا اس میں ایک وضاحت کی ضرورت ہے کہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جنہوں نے حج کا یا عمر کا احرام حج اور عمرے دونوں کا احرام باندھا تھا وہ حلال نہیں ہوئے یہاں تک کہ عمر نہر اس میں ایک چیز کی وضاحت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام لوگوں کو حج تمتو کرنے کا اور چاہے حج کا احرام باندھا رہا ہو یا انہوں نے جو ہے حج اور تمتو دونوں کا احرام باندھا رہا ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ وہ اپنے حج کو کیا کہتے ہیں عمرے میں بدل لے حج حج کو حج تمکتو میں بدل ڈالے یعنی عمرہ کر کے وہ حلال ہو جائے حج کا احرام باندھا تو ان سے بھی کہا کہ تم اپنے حج کو عمرے میں بدل ڈالو یعنی عمرہ کر کے فارغ ہو جاؤ جنہوں نے حج تمتو اور حج حج یعنی حج اور عمرے دونوں کا ایران باندھا تھا ان سے بھی کہا کہ تم لوگ بھی جو ہے حج کے اپنے حج کو عمرے میں بدل ڈالو اور حلال ہو جاؤ ان تمام لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور صحابہ کرام نے تھوڑے تردد کے بعد پھر وہ سب کے سب حلال ہو گئے سوائے ان لوگوں کے جو قربانی کا جانور اپنے ساتھ لے آئے تھے وہ حلال نہیں ہوئی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے ان سب کو حلال ہو جانے کا اور پھر آٹھ تاریخ کو دوبارہ حج کا احرام باندھنے کا حکم دیا باب الاحرام اب یہ حج کی جو تین قسمیں میں نے پہلے بتائی کہ یا تو آدمی صرف حج افراد کی نیت کریں احرام باندھے نبے کے اللہ حجن کہے اور یا تو عمرے کا صرف حج تمتو کے ارادے سے کہ لبیک اللہ امرتن متمت بالحج حج یا حج اور عمر دونوں کا احرام باندھے حج کران جس کو کہتے ہیں لبیک اللہ امرتن وحجن اس کی تفصیل مختصر سے یہاں پر گزری باب الحرامی وما تعلق بھی احرام اور اس سے متعلق باتوں کا بیان کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں سے احرام باندھا اور دوسری باتیں اس میں آئیں گی وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی فال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے پاس سے احرام باندھا اور ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اوٹنی پر بیٹھ گئے سواری پر بیٹھ گئے تب احرام باندھا اور تیسری ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام سے احرام باندھا جو تھوڑا سا مدینے کے سے کچھ فاصلے پر ہے تو اب ان تینوں روایتوں میں خلاصہ یا تینوں روایتوں کو کیسے سمجھیں گے کہ تینوں روایتیں اپنی جگہ پر صحیح ہیں اصل میں اصل میں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں دو رکعت نماز پڑھی اللہ اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ مقام جو ہے مقا مبارک مبارکوادی ہے یہاں دو رکات نماز پڑھی ہے تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا یعنی لبیک اللہ محمر الحکجن نے لبیک پکارا تو جن لوگوں نے وہاں سنا انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد سے احرام باندھا اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سواری پر بیٹھ گئے تو لبیک پکارا تو جن لوگوں نے لبیک وہاں سنا تو سمجھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر جو ہے لبیک یا احرام بادہ ہے اور پھر لبیک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پکارتے ہی تھے سب لوگ پکارتے تھے مقامی بیدا میں کچھ لوگوں نے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہاں ان لوگوں نے سمجھا کہ مقام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا حالانکہ مقام بیدا دور ہے وہاں سے احرام نہیں باندھا بلکہ میقات سے خلیفہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا اب جن لوگوں نے جو دیکھا وہ روایت کر دیا کوئی اس میں جو ہے وہ نہیں ہے لیکن مقام بی والی روایت اپنے اعتبار سے صحیح لیکن صحابی یہ جو روایت کیا ہے وہ اس اعتبار سے صحیح ہے کہ وہاں انہوں نے سنا جبکہ میقات جو ہے مدینہ والوں کا کیا ہے ذو الحلیفہ ہے جس کو آج کیا کہتے ہیں بیرِ علی کہتے ہیں تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ, مَا اللہ اللہ کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے پاس سے احرام احرام بالا اور مسجد کے پاس اب زمانے میں تو, تو نہیں تھی کہ یہاں پارکنگ کے لیے جو ہے جانور کو دور کھڑا کیا ہوگا مسجد کے پاس ہی آپ کی سواری رہی ہوگی آپ جو ہے سواری پر بیٹھ کر کے آپ نے پکارا ہوگا وَعن خلاد عن رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان آمر ان یہ روایت صحیح ہے خلاد ابن اسائب ابن یزید رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد صاحب سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس ابھی جبریل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے حکم دیا ہے کہ میں اپنے صحابہ کو حکم دوں کہ وہ لبیک زور زور سے پکاریں بال اہلال کے لبیک پکارتے وقت جو ہے وہ زور سے آواز کے ساتھ لبیک پکارے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ لبیک زور زور سے پکارو کیونکہ جتنی چیزیں ہیں تمہارے لبیک کی آواز سنیں گی وہ تمہارے لیے قیامت میں گواہی دیں گی تو لبیک زور سے پکارنا چاہیے اگر جو ہے ام ام غیر محرم نہیں ہے تو عورت کو بھی جو ہے تھوڑی آواز سے لبیک پکارنا چاہیے اور اگر غیر محرم ہے تو پھر جو ہے عورت کو آہستہ آہستہ لبیک پکارنا چاہیے اور لبیک پکارتے ہوئے یہ تلبیہ اس کو تلبیہ کہتے لبیک اللہ لبیک لبیک لا شریک لک البیک ون نیامت والنعمت لک ملک لا شریک لک یہ لبیک جو ہے اس کو تلبیہ کہتے ہیں اور پکارتے رہنا چاہیے وحسنة. یہ حدیث جو ہے حسن ہے زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کے لیے اپنے کپڑے اتارے اور غسل کیا تجرمان کیا ہے احرام باندھنے احرام کے لئے اپنے جو سلے ہوئے کپڑے تھے ان کو اتار دیا اپنے غسل کیا اور پھر احرام کی چادر پہنے وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل ما یلبس المحرم من الثیاب قال لا یلبس القمیص ولا العمائم ولا السرادیل سراويلات وللبرانس وللخفاف الا احد لا يججد لا يججد نعليني فيلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه مسه الزعفران ولا الورس متفق عليه واللفظ لمسلم ابي عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه روايت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ احرام باندھنے والا یا محرم کیا پہنے ما البسل محرم محرم کیا پہنے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کپڑوں کے بارے میں بتایا جو سب سلے ہوئے ہوتے ہیں تو فرمایا کہ قمیص نہ پہنے عمامہ نہ پہنے اسی طرح سے پائجامہ نہ پہنے اسی طرح سے ہاں ٹوپی والا اور کوٹ نہ پہنے جسے برنس کہتے ہیں اس کی جمع برانس ہے ٹوپی والا اور یا کہہ لیجیے ٹوپی والا کوٹ جو ہوتا ہے یا ٹوپی والا ہے جبا جو ہوتا ہے جو ہے اس میں ٹوپی پیچھے لگی ہوئی ہوتی ہے تو یہ برنس اس کو کہتی और اور نہ موزے پہنے یہ مردوں کے मगर مگر یہ کہ کوئی شخص اگر جوتا نہ پائے تو موزہ پہن لے خفین پہن لے لیکن جو ہے ان کو کابین کے نیچے سے کاٹ لے یعنی تخنا کھلا ہوا ہونا چاہیے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بیان فرمایا تھا بعد میں جو حجت الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب طور پر جو ہے موزہ پہننے کا حکم دیا کہ اس کو کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح سے اگر کوئی شخص اظہار یعنی لنگی نہ پائے اس کے پاس لنگی نہ ہو یا ایران اس کا کچھ ناپاک یا کہہ کہ کہیں گم ہو گیا ہو کسی طرح سے غائب ہو گیا ہو تو وہ پیجامہ یا پینٹ پہن سکتا ہے اور اس کو کاٹ نوٹنے کی ضرورت نہیں مجبوری کی صورت میں ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کوئی ایسا کپڑا وہ نہ پہنے جس میں زعفران اور برس سے جس کو رنگا گیا ہو کیونکہ زعفران اور ورس یہ دو خوشبو والے پودے ہیں زعفران تو سب لوگ جانتے ورس بھی اسی طرح کا ہے کہ اس میں خوشبو ہوتی ہے اگر جو ہے خوشبو والے ان زعفران اور ورثے سے رنگے ہوئے کپڑے کو پہنیں گے تو اس سے خوشبو آئے گی اور خوشبو منع ہے اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ اس طرح کے کپڑے بھی نہ پہنے جائیں آگے اور روایتیں ہیں اور حدیثیں ہیں انشاءاللہ تبارک مطالعہ اگلے درس میں ان کو پڑھیں گے اور ابھی حج کا موقع کافی باقی ہے جب تک انشاءاللہ شاء پڑھ لیں گے حج صلی اللہ عالمین محمد والا علی صابق نئی یہ مسئلہ یاد دلائیے گا ملک صاحب جو